تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اقامت کام ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو